أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا صدق مولانا الله مولانا العزيمة إن الله وملايكته يسلون على النبي يا أيها الذين أمنوا صلى عليه وسلم وتسليما پیارو محمد السلام علیکم کریم دل دماغ نوبا سر فکیر اسی گفتگو جی توفیق نصیف فرما جنہوں نے میری تاریخ دنیا وقت بہتر ہو جائے اسلحی عقیدہ ہو جائے اسلائی عمل ہو جائے سوال عالم سلامہ خطم شریف دے موقع سے اہتمام کیا گیا اللہ رب العالمین کریم جہاں دوست حضرات دنیا تو چلے اند. دی دی چلنے اور دی جو, جو تو دعا السلام لنا ونحن لکم اللہ لاحقو دعا بھی اس واسطے دماغ تٹ دی جاوے اور انسان محسوس کرے جی او جنہ دا نام سی د دا دنیا در شرا سی جنہ دیا تاریف جنہوں لوگ ویک کے تک تک کے خوش ہوں سن سن کیا واط ہے کیا لوگ نے کیا عظمت ہے کیا شان ہے کیا تاریف ہیں دیا آج جنہ قبروں کے اندر پتہ نہیں کس حال پیا ہوئے اصل بھی بھولیے نہ اس نو یاد رکھیے بھی یہ فانی فنا جہان ہے اور حقیقی اور جو اصل جہان ہے واخرت دا جہان ہے بہت اچھا رہ ہے رہ ہے وہ جس نے اس اس اس گیا چنگا بندہ دنیا کوشش اپنے راجی کر, گیا اور اپنے راجی کر گیا. دوستو میں جناب سامنے تین کی خدر و قیمت کے حوالے باتیں پیش کرنا چاہنا جناب فرماؤ گے اس طرح کی جی استماعت ہی نے دنیا دن دن نے بندے مومن ادھر تو رینے والے وجہ رکھنا ہے یاد کرائی جان ویک یاد رکھو یہی بیان کرتے فرق یہ عالم ہے فکیر اللہ فرق دو آن دے درمیان کیا فرقی تو, تیج رکھ دا تو غفلت بہت, بہت بہت زیادہ بہت زیادہ ہو چکی ہے وہ دل کی دھرتی جری اللہ تعالی دی یاد دی ذکر فکر دیداری دی مصلیان دے تے رب دی بارگاہ دے اندر کھلو کے روناں اسنو راضی کرنا آخرت دا جان موقع تے مک جانا لے ختم ہونا جہو جانا لے ای خیالات تے تصورات ہوندے سن گے او سب ہر شے ختم ہوگی گئی غفلت ہی غفلت ہے اس وقت شہوت ہی شہوت ہے خواہش ہی خواہش ہے کہ بس کھا لو پی بس موڑ ڈالو انہاں چکراں دے اندر انسان پٹ گیا پٹ گیا ماریا ماریا پھر لے دیندار بھی او ایسے ماحول دے اندر جے تو دی کوئی کل ہی نا ہوئے ہر طرف برائی برائی ہوئے تو پھر ایسے حالات دندل نیک بندے واسطے بھی آتے آپ انہوں خواب رکھنا ہکھا کام ہو جاندہیں تو ارادہ ہی ابھی چلو جنہیں کی دیر گفتگو ہوئے کو بھولیاں بس نہیں ہیں جنہیں گلہ ہیں کچھ نہ کچھ یاد ہو جان تو بارا پھر چیتے دندر آ جان ہیں انتے صحیح پتا ہے انہوں دا مگر یہ دوبارہ یاد یا ہو جاوے ہو سکتا ہے کچھ نہ بارگاہ نصیب ہو میں اپنی گفتگو تعالیٰ آپ نے فرماند کرنا چاہوں گا رسول اللہ صلاح تعالیٰ آپ نے فرمایا مجھ میں حدیث پا کے لفظ سنو جناب احساس ہوئے گا کہ کتنے پہنچ گیا اور سارا رسول سانس کس جگہ سے کھڑا کر کے گیا اور کس جگہ تے سانو کھڑا ویسنا چاہتا سر رسول کے غلامی دعوے کی تے ہے جس جگہ تے نبی نے سانو دیکھنا چاہتے سن اُس جگہ سے بہت دور ہو گیا اور ہٹ گئے سنو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سرکار نے فرمایا ایک گل ذہن چ رکھو جہے وڈیا کی شیشا بنا کے اپنے املوں نو ویخن کوشش کرا گے تا کر کے رگو ساگ سکار فرمایا جی نہ آپ نے فرمایا میرے مریدو میری ایک گل یاد رکھا جائے کہ فرمایا میرے مریض سارے جننے بھی سلسلے اڑے ہیں نا یہ حضور غوث پاک دے murid نے میری گل جید رکھیا جے جی قادری تے پھر ہوئی ہوئے چشتی بھی murid نے شور بردی بھی murid نے دشبطی بھی murid نے ایک گل بلکل اٹل صاف موٹے لفظاں نال میں کرنا جانا وا کہ کائنات دے اندر کوئی سلسلہ سلسلہ اں طریقہ تے نہیں ہے جس دے اندر فیض سارے غوث پاک دا نہ پہنچے اے گل پکی تھکی اپ سرکار نے فرمایا الفت و لبانی دے اندر نے فرمایا اے میرے مریدوں مننہ نالے ایک گل یاد رکھیا ہیں جی حضور اکیری گل آپ نے فرمایا جی آواز و بیان ہے نا خطاب و تخریر ہے تو ساں کیسے نہیں اتنا سننی ہیں ایک گل زین چرکھو خطاب کرنا لہا تخریر کرنا لہا آواز کرنا لہا اس نے دی نیجت دھیان توجہ جیب پیسے وال ہوئے لوگاں دے موز بیچو تاریف ہوئے یہ سنگال وال توجہ ہوئے نا پیسے وال توجہ ہوئے انہ دے دل تک کرے تبدیلی آئے غفل دے پڑھ دے اترن پھر مولانا تعلق جڑ جائے پھر دل دے اندر اجری دل دی ویران اجری بجری بستی آئے اس دے اندر پھر خوشحالی رونک شادہ بھی آوے اوکھا دے تروہاں دے نالی آن دی مولانا دے خوف دے نالی آن دی اے نیت نہ ہوئے صرف اور صرف وقتی جیب بھرنی پیسہ بھرنا پیسہ, پیسہ اکٹھا کرنا اے نیت بھر جائے تو یاد رکھ لو جو ایک کمینگی ہے اے نیچ پرنے یہ خطابت نہیں ہے یہ تقریر نہیں ہے یہ ممبر رسول دی براست نہیں ہے اس سے طریقے دنال خطاب و بیان ہوگئے تقریر ہوگئے فرمایا میرے مریدو سننا نہ لیو اگر زین سے رکھ کے آجئے جنہاں تساں خطاب سننا ہے تقریر سننی ہے بات سننا ہے اور تساں کیسا نہیں ہے تنال سننا ہے سواد واسطے، سرور واسطے، چس واسطے، لذت واسطے، مولوی کج بولتا ہے کج بولتا ہے، آواز کیسی، آواز ہلکی ہے، آواز بہت انچی ہے، شور مٹھی ہے، تلی ہے، اچھی ہے، پرسوز ہے، بے سوز ہے، نا، تقریہ لے کے نہیں بیٹھ جانا کہ مولوی کج خطاب کرتا ہے، کج بولتا ہے، انداز کیا ہے، فرمایا خطاب جرا سنیا جانتا ہے، وہ سیر سپٹے، نے یہ ایسا گلا جی انسان دو جگ دیا فلاح نصیب ہو جی گل سمجھ رہا ہونا لہٰذا جتنا کوئی مقدم تم نے بیان کرنا ہے اس نیت بیٹھو ایسا نسیحت سننی ہے جیری گل دل سے اثر کرے جی گل کم از ات کم اتنا ہوتے دے دستک دے انسان کچھ نہ کچھ مجبور ہو کہ نہیں یار جس راہ روخی اے روخ اور راہ نہیں ہے یہ انسان کی میراجروج عزت و عظمت نہیں ہے انسان عزت کا عظمت کا معیار رب نے دنیا دا سکون نہیں اپنی رضا بچ رکھیا ہے سنو فرمان اپنے رسول پاک سرکار دا دیکھو میں لفظ اپنے دا کیوں بول رہا ہاں اپنے دا تا کے احساس ہوے تا کے احساس ہوے ساڈا رسول خان کچھ کہہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپ نے بڑے درد بھرے انداز دے اور بڑی دکھے طبیعت دے نال ای گل کیتی اپ نے فرمایا لا تقوموا ساعہ لا تقوموا ساعہ قیامت نہ آئے تھو پتا ہے اس قیامت کس وقت برپا ہونی جس وقت اللہ دی دا اور اللہ دی ترفون چلال دا اظہار عظیم ہونا ہے جسم جتواندر میں حدوں کا لنگ جانے رب واسطے نہیں مخلوق کی نسبت سے حدوں کا لنگ جانے گا وہ تو قیامت برپاو نہیں ہے میرے رسول نے فرمایا لا تقوم الساعه اونے دیر تک قیامت برپا نہ ہوسی قیامت اونے دیر تک برپا نہ ہوسی کس وقت اپ نے فرمایا حتا قدو قیامت دے حالات او حوال بن جان گے او کیڑے حالات نے جنن محمد ویکھ ویکھ کر ہوندا جنہ حالاتوں اپنے سامنے رکھے کہ محمد پریشان ہوندہ ہے آئے میری احمد دا کیا حال باندیاں سی جنہوں نے ویخ ویخ کے محمد روندہ ہے آئے آئے آپ سر کا آپ نے فرمایا حتی یکون القرآن عارا فرمایا اے او قرآن جرہا جزت و عظمت دا نشان ہے جرہا محمد سینے تو اترتا ہے جرہا محمد دا موجزہ اور قمال ہے فرمایا لا لادخو مستعہ حتی یکون القرآن عارا آپ نے فرمایا میرا کلمہ پڑھنے اور میرے نال اپنی محبت دا اپنے ایمان دا رشتہ جوڑن والے فرمایا ایسی کمینیاں نیچ ہلکیاں بیکار ردی تبیتا والے بن جان گے انہاں دی نگاہ دے اندر دنیا دی پیسے دی مال دی دولت دی سرمائے دی گڈیاں گاٹھیاں دی،, دی قدر ہوئے گی فرمایا لا یكون حتا یکون القرآن عارا پر کلمہ پڑھنے اخبان والے اپنے آپ مسلمان اخبار والے انہوں نے گاہ قرآن کی قدر نہیں رہان کی قدر نہ رہ جائے گی فرمایا لوگوں کے قرآن جڑنا قرآن کے حکما کے عمل کرنا ہائے ہائے آپ نے فرمایا لوگ قرآن حکمہ حکموں عمل کرنا یہ شرمندگی آر شرم دا باعث بنتا ہے ہر برائی ہونا واسطے برائی کرنا ہونا واسطے نہ فرمانی شراب پاک نہیں کرنا مولا تعالیٰ نو ناراض کرنا لے کام کرنا واسطے کوئی شرم کا باعث نہ ہوسی سی سوچا پٹھیا اتنی غلط اور اتنی الٹ ہو جان گیا کہ او کام جنہوں محمد نے ناپسند کیتا ہے لوگوں دے نگاہ دے اندر او کم عزت و عظمت دا نشان و باعث مر جا سی مجید قرآن مجید میرے رسول نے فرمایا قرآن مجید دنال حال کر دیں گے کہ قرآن نال تعلق جوڑنا قرآن دنال آجے آپنو رشتے دھیل دماغ دنو جوڑ دینا قرآن دی تعلیم آنے پاسے چلنا اپنی اولاد نو چلانا اور اپنے چسم نو اپنے کردار نو قرآن دے تخصی ہوئے طریقے دے مطابق ڈھالنا اتنے دمیتے لوگ ہوں گے اتنے نیز ہوں گے تو نہ دی نہیں ہر گندہ تو گندہ کم سے چنگا ہوئے گا پر قرآن نہ جڑنا سبنا لوگ گندہ کم قرآن نہ جڑنا قرآن نہ تعلق جوڑنا عزتہ نشان نہ رہ سی بلکہ قوم دی نگاہ دے اندر زلتہ نشان بن جائے سی اور زین سے نکھو جس وقت لوگ قدر علی شاہدی قدر چھوڑ دیں وہ قدر والے بھی ہو سا میرے رسول نے فرمایا سی اللہ اللہ قیامت کنپاؤ ہوئے گی قیامت ہوئے روڑی کا سامان نہیں ہوتے رہے اللہ کی چھان بوا ہوئے ہے ریڑھی آ گیا کون سنے کون سمجھے کون انجو کرے غفرت ہی اتنی ہے لو اخسما اللہ علیہ میرے وسلم نے فرمایا کئی لوگ بھی ہے ہر وقت ہو کے اپنے مولا دی رجاع پٹکے پٹکے مارے مارے ٹھہرے ہوں حال یہ بن جانا ہے اور راضی ہو جائے اور راضی ہو جائے اور خوش ہو جائے ادھر تبجو ادھر دھیان حالت و کفیت کیا بن گئی ہے کپڑے پھٹ گئے کپڑے پرانے اور بسیدہ ہو گئے والد اندر کٹا یہ کٹا ہے فرمایا پر اے لوگ دوسرے پاسے مال دولت پیسہ ہر شہر فرمایا سب, سب اے مال اچھان بڑھانے کوئی قدر والے نہیں اور اے لوگ فرمایا ربع اشح اخبارہ مدفوعن بالباب فرمایا کہ ان دے لوگ دنیا والے لو اک اللہ لا بھر لاؤ رب نو آخ مولا ایسا کسم چک لیے کم کرا ہے راب فرمان پی لکھا ہوئے گا نہیں کرنا پر یار گل نہیں موڑنی ایڈی قدر والے ہو کی قدر والے ہونگے ہائے میرے رسول نے فرمایا اتنی قدر والے گے اگر قسم جا کے کہہ دیں گے نا ربہا تیرے کو ایک کام کرانا ہے رب فرمائے گا پھر کر لینے بس کر لو بس انہی قدر سے واخاواں گے کہ جتنا سانو راضی کرن دی سوچ ہی ہوے زمانے دے طانے مہنے سجاوٹ تدااوٹ کیتر توجہ ہٹائی ہوے ہائے میرے رسول نے فرمایا سی اللہ دے نبی نے فرمایا ما ینتخوانی الہوا ان هو الا بہج یوھا تذبان والے نے فرمایا فرمایا یاد رکھ لو ایک ایسا ویلا اور زمانہ آئے گا لوگ اپنے کپڑوں کا خیال سے کریں گے لوگ اپنی جُتی کا خیال سے کریں گے پر اپنی ایمان کے خیال نہیں ایمان کے خیال کی طرف ان کی توجہ نہیں جتی، جتی کی روزانہ مالش کیتی جا رہی ہے پالش کیتی جا رہی ہے کہ یہ مہلی نہ ہو جائے کہ یہ ہیں تے کٹا مٹی نہ ہوے ادھر کو کدے محنت کیتی جا رہی ہے کی کوشش کیتی جا رہی ہے کپڑے صاف ہوں چمک دے ہوں استی ہوے کسی بھی نہیں کہا یہ ایسا نو حقیر نہ سمجھے پرسونیاں محولات دل بکھتے فرمایا اے دل بری دل برے خیالات دل کندہ مندہ ہوئے ہے کپڑے سوارا نہ لے پاسے خیال ہے مگر اجیرہ دل ہے اس نو سوارا نہ پاسے خیال نہیں ہوئے گا ایمان نو سوارا نہ لے پاسے ایمان حال کیا بن گیا اس پاسے کہیں خیال نہ ہوئے ساکر اندازہ لگاؤ نا اندازہ لگاؤ اگر سانو اللہ تعالیٰ سمجھو بوجھ دے وے ایسا دینی اعتبار دینا کتنا تزلزل دا کتنا پیچھے چلے گیا کتنا پیچھے چلے گیا قسم خدا دی کر کے آنا اتنا روئیے کہ کھا لیتر خوشکو خو جان مگر اندر حساس والا دل نہیں ریا میں صحیح بات کر رہا اندر تمہیں سالہ دے ہو تو رہ جو دنگ رہ جو حالات کیا بن گئے کیا سا سا کی سی اور کی ہون ہے خوش کیا تیس چالیس سال پچاس سال پیچھے چلے جاؤ اپنے گلی محلہ ماحول بچے بچیاں بیبیاں مرد جوان. اونا دے حالات کو دے اٹھن بیٹھو گفتگو کلام ویکو کی حیا ویکو کی پاکیوں کو ویکو انہی تہارت نیکو کی تجت گزاریاں دے اللہ کے خوف نکو ادب کو ویکو سم خدا ایک گھر کے آنا تو ہوں بھی حالات ویکو زمین آسمان کا فرق گلیاں درشتوں جڑی نظر آنگار تہارت دیا چادر نظر آئے ہے کوئی شہ ہتھی نہیں رہی ہے ہوں میں قرآن سنا نا قرآن سنو اور جہاں قدر والے ہے اس نے قدرہ کر گئے وہ سن لو پکایا اثر کرے نہ کرے طبیعت دے کو فرق آوے نہ آوے اے جہان ہے اللہ نے اللہ الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا اللہ تعالی نے فرمایا قیامت والے دن عمل گننے نہیں تولنے نہیں اوتے اوتے تول ہون گے اوتے رب نے گننا نہیں ہے اونے دیکھنا میرے واسطے کتنا کو کار کیا ہے سمجھ ائیے یہ نہیں ائی کہ میرے کل جہنت رکھا جائے اور میں قران مجید پڑھنا اللہ تعالیٰ خران فرما ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے یار گل کیس رنگ چل کی اللہ تعالیٰ کبھی آئی تہل کریم نے فرمایا کبھی آنا رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ آپ نے تبلیغ فرما نہیں لوگ جنت ولا انسانیت راہ وور اگلیانے پتھر مارنے یہ حال بن جانا کہ جسم ہو, سی جسم ہو سی جتی خون وما ولد جدو آپ جڑے مٹی دے سرے اللہ دی پر کریم وسلم آپ سرکار پتھر لگ رہے میرا مدینے دا تاجدار پریشان ہو کے دل کے کما کا پارے جدو آپ سرکار بستر تیٹتے تکلیف دیا دی میرا مولا فرما دے حکم رب دے کا سونیا سونیا جدو ساڑی خاطر تینوں مار پی پتھر وجدے ساڈے تی پہنچان دی خاطر تیرے جسم تکلیف پہنچتی ہے گھبرایا होया کر پریشان نہ ہوا کر تاننا ہے تر میرا تعلق کھجا ہے تیرا, والا تیرا محبت والا ہے محبت ہو محبت ارا دکلیف بھی ہودیانے, محمت محمد محمتی سونے کھبرایا نہ کران نہ ہوا کردے پیار, پیار کر کے پتھر کھا لینا ہے پھر سونے سدے پیار والی آئی نسا بھی ہر ویل تیار ایک بار ذرا پیار نال بولو نا سبحان اللہ سجنا اللہ دا پیار ویخ اپنے حبیبی حبیب قربانیاں سونے جی تیرے پیار دا پتر ہے ساڈی خاطر پتھر کھا لے پیار وی وے پھر ساڈی محبت وی وے۔ کرنے اپنا موب بنا لینا آ سونے ہونے درویخ میں گلا ایک دو تیرو پتہ لگ جاوے دین اسلام دی قدر کیا ہے قدرے جو بن گئے کر کے جناب والا قدر دی قدر دل دماغ چو نکل گئی ہے بے قدریاں دی چاہ مرنا نا بھول دل دماغ نے اجلا تو جانا ہے جدو جنابے والا روح دا روح قبض کرنے والا فرشت آئے گا موتا سٹ جائے گا چار پائی ادو پیار کرن والے۔, محبت کرن والے تنو یاد ہونا چاہیے تیرے نال بیٹھ کے گپاں مارن والے خوشی دا اظہار کرنے والے تیرن تیر نالے گلاں کرنے کہ تیرے تو بغیر دل نہیں لگدا او تیرے تو بغیر تے سانو اپنی محفل ہی اجڑ دی محسوس ہوندی ہے اوہی جنابے والا نفرت کر رہے ہون گے نفرت نہ کرن گے تو کم از کم ڈر ضرور رہے ہون گے خوف ضرور ہوگا خوف ضرور کھا رہے ہون گے ہائے ہائے انسان دی اج اتنی بے قدری کیوں ہوگئی ہے پیار کرنے والے بھی دیکھنا گوارا نہیں کرتے اج پیار کرنے والے بھی اگلے چار پائی فٹے لٹا کے پٹے دل کے وہ کپڑے پار کے اتار دینگے گے کمیز پاڑ کے اتار گے اس ویلے نو نہ جا قسم خدا دی کر کے جدو نک در بوڑے آنگے وہ منہ کھلیا ہوئے گا منہ بڑا ہوئے گا نک تو پکی اڈا جو نہرائے چار دنوں تو بعد نو کیڑے نے کھا لے ادھرو کیڑے چمڑے ہوئے ادھر چمڑے ہونے گی ادا ماس باقی ادا اگلے کھا گئے نا تو دس تیرہ میرا کیا حال بنے گا انسان اپنے آپ پتا نہیں کیا سمجھ ہے, رب خرار فرمان ہے یا الانسان باغر رب کا قرآن اللہ فرما ہے وہ تیرا ملاقات نے تو رب دار اندر جا کے پائی پائی ماسے سے آپ دینا ہے اپنی حقیقت رونا بھل جا او سونے آپ کے قدر والے قدر والیاں شہیاں دیاں قدرہ کر گئے لے سونے ابو بکر صدیق دیگان سنانا مہدرہ پیارنا بولونا سبحان اللہ میرے نبیدہ پہلا یارے میرے نبیدہ پہلا غلامے مگے جانکے کہ کیتے دیگان بھی سمجھا ہوا گا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو میرے نبی نے اعلانِ نبوت فرمایا ہے اسلام دا پہلہ خطیب ابو بکر ہے پتہ لگے گا خطابت روپیہ کٹھے کر نواز سے نہیں ہوتی خطابت کرنا کتا اکھا کام ہوندہ ہے وہ سجنہِ درویخ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نونسد کے جامع مدینہ دے تاجدار نورج کی تھی اللہ جبالا میرا جی کرتا ہے میں ہارا میکام جیت رب کا گھر ہرم پاک مولا کے دین کی تبلیغ کرا حضور نے فرمایا اے ابو بکرس تھوڑے ابو بکر نے ارد کی میرا نبی نبی ہے عشق بھی ہے پر نال نالو نال حکمت کا بھی غلبہ ہے حکمت بھی ہے عشق بھی ہے پر جدو عشق نے زور وقایا ہے عشق نے جدو زور وقایا ہے عشق نے جدو جھٹکا لایا ہے پتا وہ خدا ذکر کیا نہ عشق دے پھر سبجا بکا چھوڑدا ہے سیدنا سیدی کے اکبر رضی اللہ تعالی آپ سرکار حرم پاک دے اندر نے ا کے اپ سرکار نے مدینے دے داد دا دار والی اشارہ کیتا ہے فرمایا او کافرو یاد رکھ لو ایک مولا خدا انسا لا وا تاول شریک ہے اے محمد اللہ دے رسول نے سامنے بیٹھے ہو پیسے بھی در بھی کر دے سونا آپ نے جس وقت تبلیغ کی دیئے محمد پاک دی صداقت نو بیان کی صداقت نیا ربح نا آفر کا جم کٹا جا جی بیٹھا ہوا سی ابو بکر سدھی اتار ٹوٹ پیا میرے ابو بکر چہرے سے مارا ہے تیرو اس چہرے دی قدر دساگا قدر کیا ہے مارا ہے اریا ہے پچھانا نہیں سی جاننا نق رار شریف شریفرج گیا والے وہ سونے کے جہان بچا اگلا جان کے گلا کر کے ہر پرا کر دے نہ سن سونے جی اگر ایڈی کوئی بے قدری شہ ہو پھر ابو بکر صدیق انج مارا نہ کھاندا اگری دی بے قدری شیح ہوندی پھر مولا حسین ورگانوں کے لیدات چڑھ کے قرآن دیا تلافتا کرنوالا نہ ہوتا وہ سجنہ ابو بکر صدیق آپ دے خاندان والے آپ دے خبیلے والے اٹھا کے گھر لیا گئے حالے بن گیا ہے اج ابو بکر فوت ہو گیا ہے ابو بکر فوت ہو گیا ہے آپ تاپاپ کہ جی میں حسرت نال بندہ پکار دائے او میرا بیٹا اٹھ پائے ویکٹے جماع کی لاش پی پتہ ہے ابو بکر بچے گا نہیں پوت ہو گیا ہے تینو پتہ ہونا چاہیے جدو آپ کی اک پورا خاندان دوڑ کے نیرے آئے دل ابو بکر تار کتنے زخم ابو بکر صدیق نے پہلا جہاں جملہ بولیا ہے او کہڑا ہے ہائے ہائے او کہڑا ہے آپ نے فرمایا مینو آدی پروان نہیں جدوں میں تبلیغ کیتی سی جدوں میرا رب دی توحید اعلان کیتا سی جدوں محمد پاک دی صداقت بیان کیتا سی میرے نال مدینے دا تاج دار سی میرا سونا محمد سی میں نو اپنی پیرا دی پروا نہیں ہے دسو میرے محمد دا حال میں پیار گل کرنا وا پیار نلگل کرنا یاد رکھ لرنا ہے آپ وے مار کھا دیے چہرے دہلی بن گیا ہے چہرے دہلی بن گیا ہے چہرے دہلی بن, بن گیا ہے نک چہرہ پچھانا نہیں جانا چڑا زہری طور تے ظاہر کچھ تھوڑا جا بگڑ گیا ہے ظاہر ظاہر ایج لگدا جویں بگڑیا ہے پر ابو بکر صدیق کا خدا ہے پروا نہیں یار راضی رہنا چاہیدا ہے او محبوب راضی رہنا چاہیدا ہے عاشق دی وی کہہ جاندے نے او بلیا عاشق بنوں ملامت ہوئی لاکھ لوکی پاگل پاغلا کھن آخو آخو آخو آخو آخ او سونے میرے دس تفاق کیا کی اپنے محمد ابو بکر سدھی چہرے دی پرواہ نہ کرے اچھے کوئی مسئلہ نہیں یار راضی رہنا چاہیے یار بھی سمجھے ابو بکر نے عشق کیتا ہے ابو بکر نے محبت ہے کلمہ بھی پڑے محمد کا گلاب بھی صداویں نبی کی سنت نو چہرے دلا اتار کے کھیلیاں اندر گیلیاں رول چھوڑے پھر نو گلابت سمجھ کے پرا بھی کر چھوڑے تقریر بڑی ہوئی ہے بڑی ہے اس مرد کی قدر کیا ہے کوئی انسان کی قدر ادو پھر پیسے زمین وہ جدو جنازہ جا رہا ہوں لوگ آخر نظر روکا جی ان کی جداد ویخنی کنی جا کیا جاندہ ہے او چہرہ دیکھنا ہے ادو چہرہ, چہرہ نہیں ویخیا جانا ادو یار دیا داواں سنت والا چہرہ ویکیا جا بندہ تو نہیں بندہ وہ جو ہوا ایمے ایمے بندہ دنیا جا چند ہے, ہے, ہے, ہے جنابے والا داڑی نہ ہو بالکل صاف ستھرا چہرہ پر جدو بندہ مر جائے وہ لکھ چہرہ چٹے ماس چاس کہ سونا نہیں آخ دے نبی سونی سنت رونا سون آخر حضرت مصحب بن امیر مصحب بن امیر تو میں اپنے نبی دیدی نواز سے کیا کیتا ہے صرف زبانی کلامی داوے اویٹا سا اسلام دی چتی چاتر دیتے داغ بن گئے حضرت مصحب بن امیر چار چار ہزار دے سوٹ پان دے سن تقریباً دس پندرہ ہزار رفیہ دینا بان جاندائے جو سوٹ بدل دے سن خشبوئی دیالہ کسم دیلاؤں دے سن گلی گزر جاندے سن شام تک ہے پر کلمہ پڑھے آئے سن میرا اپنے نا تاجدار اپنے یار ہے نگاہ پی ہے مساب مسابی نمر آیا ہے لے, لے ہونے نے چھترے لے, لے چھترے دی کھل مصعب بن امیر ولیٹی ہوئی ہے گوڈیا تو تلے کے ناف تک جسم چھپایا ہوا ہے ہال وی چار چار ہزار دھرم سڈے زمانے دے اندر دس دس پندرہ پندرہ ہزار بن جان کے کیمتی سوٹ پہن والا اج سال آیا ہے بندہ شہر سچتا ہے انسان دی زندگی کا مقصد کدو پورا ہوتا ہے سن جدو میرے نبی نے وے نبی نے ویخیا ہے اور نبی نے وکھا ہے نبی پاک نے کوئی مسئلہ نہیں ہو جائے تھوڑا بہت مسئلہ حضرت وال میرے نبی نے جملہ جلا بولیا ہے کلیا بہ کے غور جے گا حضرت مسابی بن میر ویک کے میرا نبی رویا ہے اپنے یارانو فرمایا یارانو میرے مصحب بن امیر والویکھو اللہ رسول دے پیار نے اندہ حال کیا کر چھنے آئے اے ہے مومنتی میرا جہاں آپ نے فرمایا مصحب بن امیر والویکھو اللہ رسول دے پیار نے اللہ رسول دے پیار نے دنیا کسی بندے شخص چاہے بندہ ہوئے چاہے تعلق جڑ جاوے چہرہ دستا ہے رب رسول جڑ سے رہ جا انج نہیں ہوتا پھر سے مک جی رو نہیں رہے خیر سونے گلاسانہ لمیاں نے آخری گل سنا کے کل مکانا جرا پیار بولو نا سبحان اللہ پر سنے گا کون اکبالی ان کو انجو من ہی بدل گئی ہے سنے گا کو نکبال کو یہ انجو من ہی بدل گئی ہے گئی ہے نئے دور میں آ ان کو پرانی باتیں سنا رہے مومے نا اپنے اندر جھاتی مار یہ تیرا دل تے مولا دے پیار دا ویڑا ہے گل آخری حضرت امام احمد مدری ہمبل جی گل مکا مدر بولو نا سبحان اللہ آپ دے زمانے دے اندر خلق قرآن کا مسئلہ چلے آئے گل سمجھا میں تسلی ن مسلا چلے آئے قرآن اللہ دی مخلوق ہے امام فرما اللہ دی مخلوق نہیں کیوں مخلوق سے فانی اندی ہے اللہ بھی باقی ہے قرآن بھی باقی ہے قرآن اللہ کی صفت ہے مخلوق نہیں ہے، مخلوق فنا ہو جاتی ہے اللہ دی میں باقی ہے اللہ اللہ کی صفت بھی باقی ہے, ہے،, ہے، خیر مسئلہ اٹھا ہے آپ کے زمانے گل کر جا جیلا میں آپ نے بوگیاں میں گھر سناواں گا آپ کو پوچھا جا رہا سونے وہ بھی دلیل پیش کرتے پیش کرتے ہو ہک سچ کا پتا کدو لگے گا جنادے جائے گا جدو جنادے اٹھن گے پتا لگ جائے گا جدو ساڈے امام کا جنادا اٹھا تیرہ لکھ بندہ سی है. بادشاہ رل کے آپ مارا پوا دے نال نے دا ہجوم نہیں سی آپ اٹھے جنازہ سو نکل آئے, آئے اشا دے قبرستان پہنچا ہے قبرستان نال ہی آدھے نے پر سونے جنا رب نال پیار پایا ہونا کے دین واسطے دکھ سہ مولا بڑا خدردان تو میں بے دا نہیں جیلت بھی ہوئے مولا دی بےقدر آدر امام ابرحمبر رضی اللہ تعالی مسئلہ اٹھا ہے وہ سو سونے اے آجو گلی ہے جس کری جنرل شگرد سینکڑے حساب چکر کرتے ہیں استاد باہر تشریف لیا گے اصل حدیث دس لکھ حدیث دنیا اس سجدہ سے سجدہ کرے میرے امام کی تاری تو پھڑ کے بادشاہ کے دربار وال پیش کیتا گیا ہے है है بادشاہ دربار پیش کیتا ہے گدے دے بٹھایا گیا ہے آپ چہرے سے پتہ نہیں کیا مل دیا گیا بگداد ایک بندہ سامنے آیا اگے ہو کے کھوتے کی لگاؤ نے فر لیا ہے تیرا نام احمد ابن ہمبل ہے آپ نے فرمایا ہاں احمد آخیا ہے مسلا تے جی رو کے فرمایا خدا کی آپ نے فرمایا نہیں جار دکھا ابول ہے جاننا ہے آپ نے فرمایا نہ سنیا بڑا وڈا ڈاکو ہے آج پالا ہونے میں تاں کر کے سامنے آیا میں ڈاکو آن میں یارہ یارہ ہزار کوڑے بعد شادی طرف ہو نے میرا ماس ادھر گیا سی نہ میں ڈاکاں چھڑے آئے نہ منے آئے یاد رکھ لے اگر جے جی تو پدل جاوے گا اے زلط ویخ کے چامت والے دن میں تیرے گرے باہ تو پھڑ رہاں گا ربا جنت کے اندر جاوے میں جھوٹ واسطے نہیں بدلیا بدل گیا گل سنی رکھ لئیے گا امام احمد ام نے آپ سرکار جیل دےٹا ابد اللہ اور روزانہ تازہ پانی لے کے جانا ہے میرا باپ جو لے تازے پانی نال کر لو تھوڑے پانی لے کے جانا حضرت حضرت امام احمد ابن حنبل تھوڑے جا گئے حضرت آپ سجدے سر رکھ کے تو کر رہے ہوں اللہ مرحم مولا ابول تے تہربانی فرما میںاد پانی لے آنا وا راتا جاگنا دردا نال میرے واسطے دعوا نہیں کرتا جند ڈاکو واسطے دعوا کرنا ہے میں ابن حبل نے فرمایا بیٹا میری گل سن لے ابا حکم فرمایا میری کمر کو کپڑا ہٹا ہے بیٹے دی چیخ نکل گئی ہے پوری کمر پوری کمر چمڑی ادڑی ہوئی ہے چمڑی ہوئی ہے ماں ادڑیا ہوا ہے بیٹا حیران ہو گیا ہے رو پیا فرمایا بیٹا رونا سن لائ چپڑی ہے ادو میرا اندر ہلدا ہے میرے دل خیال آتا ہے مسلا بدل جا جان بچان واسطے گنجائش ہے ہی یہ سوچنا وا فورن میری دمکی یاد آ جاڑے ہاتھی نو وجہ ایک کوڑا بھی ہاتھی نو وج ہاتھی بھی بل بلا اٹھنا سی بجوں میری کوڑا لگنا سی میں ہائے نہیں سا کرنا, کیوں یار دن سے دے وجہ ہے راضی رو چادر بنی ہوئی سی جڑے بج رہے ہوندے سن چادر بنی ہوندی سی قمیز کوئی نہیں ایک بار آڑا بجے اتنے نیفے آیا قریب سی قریب سی چادر کھول جان آپ نے برداشت نہیں ہونا میری چادر نہ کھل جائے آپ نے گل تو کوئی ہاتھ آیا ہے اونے چادر نبھال کے پن چڈیا ہے سوچ سکنا ہے وہ سی سوچ سکنا ہے ان کے نثار کو سے ہیرنج میں ہو ان کے نثار کوئ ہرنج میں جب چبیا گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں بلّا وہ سن لیں گے فریاد تو پہنچیں گے بلہ وہ سن لیں گے فریاد تو پہنچیں گے اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ بھرے دل سے لفظ ہوتے توجہ ہے نا اتنا بھی تو ہو کوئی تصريح نسيح فرماله جار زنده سعب تباك وآخر دعوة يعني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم سلم وسلم على سيدنا ومولونا محمد مبارك وسلم وسلم, وسلم عليهم لا يستمع صعب النار واصحاب الجنة صعب الجنة الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جمر الله رأيته خاشعا متصديا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهمين العزيز الجبار المتكبر سبحان الله